ان من کے رین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے و عید خولی تویادو خرین تون من فی سبیل اللہ لا تظلمون اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے ادا کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو اس سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور ایک مستقل فوج یعنی اسٹینڈنگ آرمی ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت فورن جنگی کاروائی کر سکو یہ نہ ہو کہ خطرہ سر پر آنے کے بعد گھورات میں جلدی جلدی رضاکار اور اسلاح اور سامان رسد جمع کرنے کی کوشش کی جائے اور اس اسناح میں کہ یہ تیاری مکمل ہو دشمن اپنا کام کر جائے وَإِن جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُو هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 نسرینیم لوی عمل کلو کلو ہے جزیر اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے یعنی بین الاقوامی معاملات میں تمہاری پالیسی بزدلانہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ خدا کے بھروسے پر بہادرانہ اور دلیرانہ ہونی چاہیے دشمن جب گفتگو مصالحت کی خواہش ظاہر کرے بے تکلف اس کے لیے تیار ہو جاؤ اور صلح کے لیے ہاتھ بڑھانے سے اس بلا پر انکار نہ کرو کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتا بلکہ غداری کا ارادہ رکھتا ہے کسی کی نیت بہرحال یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکتی اگر وہ واقعی صلح کی نیت رکھتا ہو تو تم خامخہ اس کی نیت پر شبہ کر کے انگریزی کو طول کیوں دو اور اگر وہ غدر کی نیت رکھتا ہو تو تمہیں خدا کے بھروسے پر بہادر ہونا چاہیے صلح کے لیے بڑھنے والے ہاتھ کے جواب میں ہاتھ بڑھاؤ تاکہ تمہاری اخلاقی برتری ثابت ہو اور لڑائی کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کو اپنی قوت بازو سے توڑ کر پھینک دو تاکہ کبھی کوئی غدار قوم تمہیں نرم چارہ سمجھنے کی ضرورت نہ کرے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے اشارہ ہے اس بھائی چارے اور رفت و محبت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اہل عرب کے درمیان پیدا کر کے ان کو ایک مضبوط جتھا بنا دیا تھا حالانکہ اس جتھے کے افراد ان مختلف قبیلوں سے نکلے ہوئے تھے جن کے درمیان صدیوں سے دشمنیاں چلی آ رہی تھیں خصوصیت کے ساتھ اللہ کا یہ فضل اوس و حضرت کے معاملے میں تو سب سے زیادہ نمایاں تھا یہ دونوں قبیلے دو ہی سال پہلے تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور مشہور جنگ بآس کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے جس میں اوس نے حضرت کو اور خضرت نے اوس کو گویا صفا ہستی سے مٹا دینے کا تہیا کر لیا تھا ایسی شدید عدابتوں کو دو تین سال کے اندر گہری دوستی و برادری میں تبدیل کر دینا اور ان متنافر اجزاء کو جوڑ کر ایسی ایک بنیاد مرسوس بنا دینا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی جماعت تھی یقینا انسان کی طاقت سے بالا تر تھا اور دنیاوی اسباب کی مدد سے یہ عظیم و شان کارنامہ انجام نہیں پا سکتا تھا بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہماری تائید و نصرت نے یہ کچھ کر دکھایا ہے تو آئندہ بھی تمہاری نظر دنیاوی اسباب پر نہیں بلکہ خدا کی تائید پر ہونی چاہیے کہ جو کچھ کام بنے گا اسی سے بنے گا نبیو ہسب اللہ اے نبی تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے